مانا بہ خوشحال کیے جائیں گے ان کو خوش کیا جائے گا اللہ کے طرف سے ان پر رحمتوں کا نزول ہوگا یو کا ایک معنی تو یہ کہ ان کو عزت دی جائے گی دوسرا معنی یہ کہ ان کو انعامات دیے جائیں گے تیسرا معنی یہ, ان یہ کہ ان کو ہر قسم کی خوشیوں سے خوش کیا جائے گا ان کو عزت دینا ان کو انعامات دینا ان کو ہر قسم کی خوشیوں سے خوش کرنا وہ امدینہ کب بھرو لوگ جنہوں نے جٹلایا ہمارے ایتو کو وَلِقَوْا اور ہمارے ملاقات کو ہمارے ایتو کو جٹلایا اور آخرت کی جو ملاقات ہمارے ساتھ ہے اس کا انکار کیا کہ نہیں, نہیں ہم قیامت میں نہیں اٹھیں گے یہ دنیا ہے خالی فرمایا کا فی الداب یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے اب یہ دونوں کا نتیجہ بیان ہوا دونوں کا نتیجہ یہ الگ الگ کیا نا اور دونوں کا نتیجہ بیان کیا ایک کے لیے فرمائے یوبرون دوسرے کے لیے فرمائے محضر ایک کے لیے خوشی دوسرے کے لیے عذاب بسحان اللہ تم سن و تس بہون بس پاکیا اللہ تعالیٰ کے لیے جب تم شام کرتے ہو جب تم صبح کرتے ہو وہ لہ الحمد السماوات والارض اسی کے لیے تمام تعریف زمینوں میں تعالیٰ اس عیت کے بارے میں قول ہے اس میں پانچوں نمازوں کے اوقات اور نمازیں ثابت ہوتی ہے ہی نہ تم سون میں مغرب شاہ اور اس بحون میں فجر آشین کے اندر عصر کی نماز اور تز کے اندر زہر کی نماز یو الحی من المیت و یخرج المیت الحی و وین ارض بعد موتھا ہاں وکذلک تخرجون فرمایا نکالتا ہے وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے وہ مردے کو زندے سے زندہ کرتا ہے وہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد ویرانی بنجر ہونے کے بعد فرمایا وکذلک تخرجون اسی طرح تم نکالے جاؤ گے اللہ تعالی نے بارش اور زمین کا مثال کئی مقامات پر دیا ہے اس سے اللہ تعالی نے قیامت ثابت کیا ہے موت دوبارہ زندگی بارش کی صورت میں فصلوں کا نکالنا بیج کا پودے بنا کر نکالنا اور چونکہ یہ جو انسان ہے اس کے بارے میں جیسے کہ سیاح دی نا انسان کو اس کی ریڈ کے اڈی سے عجب سے زندہ کیا جائے گا وہ ایک تخم تخم کے معنی دے انسان پورا گل جائے گا سڑ جائے گا لیکن ریڈ کی اڈی کے اندر جو وہ ایک مادہ ہے ریڑھ کی اڈی وہ ختم نہیں ہوگا وہ جہاں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس بندے کو اٹھائے گا تو اللہ نے یہ مثال دی ہے کہ جس طرح ہم بارش کے ذریعے سے پودوں کو زمین سے نکالتے ہیں اسی طرح تم کو بھی زمین سے نکالیں گے وہ منایاتی انخلا کم بن تو بن ان تم بشر تن اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے پھر ہو گئے تم بشر تن پھیل رہے ہو زمین میں زمین میں تمہارا پھیلاؤ یہ اس اللہ تعالی کی خلقت ہے اس اللہ کے بناوٹ میں سے ہے اس میں کسی اور کا کوئی شراکت نہیں اور اس صورت میں سات آیتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا وہ مین آیات ہی سات مقامات اس صورت میں آیات ہی یہ تو جمع ہے نا آیات اس میں انسان اگر غور کرتا ہے تو ایک آیات یعنی ایک آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کئی چیزیں ثابت کرتا ہے تم کو مٹی سے بنایا پھر تم زمین میں پھیل گئے اس پر غور کرو اس میں تمہارے بہت سارے عبر عبرتیں ہیں مٹی کے اندر غور کرو گے اپنے جسم پر غور کرو گے اپنے حیات پر کرو گے اپنے مماد پر کرو گے بہت کچھ آپ کو مل جائے گا ومین ان خلق انخل مین انا جا اس اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں اس نے پیدا کیا تمہاری تمہارے نفسوں میں سے ازواج جوڑے بیویاں بنا لئے ہا تاکہ سکون کرو تم ان کی طرف و بینکم بنایا تمہارے درمیان میں محبت اور مہربانی ان نفی ادارے کلات یقیناً نشانیاں ہیں قومی قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اب اس میں دیکھو فرمایا تمہارے نفس سے جوڑا بنایا تمہارا کیونکہ عدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کی پھر اس کے دو فوائد اور بیان کیے مواد دل کا محبت اللہ یہ ڈالتا ہے میاں بیوی کے درمیان میں بلے بظاہر نہ ان کا خط ملتا ہو نہ ان کے شکل صورت ملتے ہو نہ ان کی عادتیں اپس میں ملتی ہو لیکن اللہ تعالیٰ بیوی کی دل میں خاون کے خاون کے دل میں بیوی کی محبت کو پیدا کر دیتے موادہ پھر فرمایا وہ رحمتن اور شفاقت مہربانی اس شفاقت مہربانی کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر احسان کرنا مہربانی کرنا ایک دوسرے کے پریشانی پر پریشان ہونا فرمایا اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَلْضُ وَإِخْتَلَافُ وَا وَالْسِنَةِكُمْ وَالْوَانِكُمْ اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جس نے پیدا کی اسمانوں اور زمینوں کو اور تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہاری رنگوں کا اختلاف زبانیں مختلف یہ پشتو یہ اردو یہ پارسی یہ پنجابی یہ انگلیش اور یہ گلگتی اور پتا نہیں کتنے قسم کے زبانیں ہوگی کتنے قسم کی دنیا میں اللہ اس کو جانتا ہے اور میں تمہاری شکلوں کو دیکھو ایک جگہ کروڑوں لوگوں کو جمع کرو شکل اپس میں نہیں ملتی ہے کروڑوں کو جمع کرو شکل آپس میں نہیں ملے گی لازمی طور پر فرق ہوگا لازمی فرق یہ الگ بات ہے اگر کوئی شخص توجہ نہیں دیتا ہے تو کہیں گے بھائی یہ فلاں بھائی, بھائی ایک جیسے ہیں فلاں دو بہنیں ہیں ایک جیسا ہے ٹھیک ایک جیسا ہیں۔ ان کے اخلاق میں فرق ہوگا ان کے کئی ناک میں فرق ہوگا کئی ان کی انکوں میں فرق ہوگا کہیں ان کے کانوں میں فرق ہوگا کئی دانتوں میں فرق ہوگا لازمی آپ کو فرق نظر آئے گا اللہ فرماتے ہیں یہ میری توحید کی بہت بڑے علامت عالمین یقیناً اس میں نشانی ہے عالم والوں کے لیے پورا عالم کا مسئلہ ہے نا سارے عالم والوں کے لیے اس میں نشانی ہے وہ من مَنَامُكُمْ منا مکم نہار اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات اور دن کو منا مکم رات کو سونا ون نہارے اور دن کو فرمے و ابتمن فضل ہی تلاش کرنا تمہارا تلاش کرنا اس اللہ کے فضل کو نہار کے ساتھ اللہ کے فضل کی تلاش کرنے کا تعلق رات کو سونا اور جن کو اللہ کی نعمتوں کو تلاش کرنا حلال رزق کے لیے انتظام کرنا فرما یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑے نشانی ان نفی دال یقیناً اس میں نشانیاں ہیں قوم یس اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں سننا کیسا ہے دل سے سننا غور کرنا فکر کرنا یوری کو مل برقا اس اللہ کی نشانیوں میں ہیں دکھاتے ہیں تم کو برق چمک بجلی خوف, خوف اور تما کے لیے اسمان سے پانی فَيُحِي زندہ کرتے ہیں اس کے ساتھ زمین کو بعد ہاں کے مرنے کے بعد بنجر ہونے بے جان ہونے کے بعد اللہ اس پر بارش بیچتا ہے یہ اس کی زندگی ہے نفید یا تل قوم یا کلون یقینی ہے اس قوم کے لیے جو کل رکھتے ہیں خوف اور تما بارش سے پہلے چمک بجلی کی اسمان میں کڑک ایک تو خوف ہوتا ہے نہ معلوم کیا ہوگا ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کو دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے سے بخاری کی روایت ہے عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ نہ بادل کو دیکھ کر نبی کبھی گھر کے اندر جاتے کبھی باہر جاتے اندر جاتے باہر جاتے رنگ بدلا ہوا ہے میں نے پوچھا اللہ کے نبی لوگ خوش ہوتے ہیں بارش کی کیفیات آثاب کو دیکھ کر آپ پریشان ہوتے فرمایا عائشہ یہ وہ بادل ہے جس سے قوموں پر اللہ نے عذاب کو اتارا ہے تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ نہ معلوم اس میں رحمت کے بارش ہے اللہ کا عذاب ایک تو میں غیم کی نفی کہ نبی کو اس بادل کا پتہ نہیں اگرچہ اس کو نظر آتے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے اس میں عذاب ہے یا رحمت اور دوسرا اللہ کے عذاب کا خوف تمہ تما اس لیے فرمایا کہ جتنے بھی بارش کی ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں وہ چاہے شہری ہو دیہاتی ہو جن کے زمینیں ہو یا اور کوئی ضرورت ہو وہ اس سے تما رکھتے ہیں تو فرمایا کہ خوف اور تما کے ساتھ اس بجلی کے چمک کو لوگ دیکھ کر اور فرمایا پھر بارش کا برسانا اس کے ساتھ زمین کو حیات دینا اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے ومین آیات ہی اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جس نے قائم کیا اسمان و زمین کو بے امر اپنے حکم سے تم میں جادا کم دا پھر جب وہ تمہیں پکارے گا زمین سے د تم تفرجول اچانک تم اس میں سے نکلو گے فرما ایسی بات نہیں ہے واحدا وہ تو ایک چیخ پکار ہوگا تم کھیا انجرون قبروں سے نکل کر اور دیکھو گے کیا بنا یہ تو ابھی انکار کرتے نا وہاں تو سب مان جائیں گے ہاں سی قبروں سے ہم اٹھائے وَلَهُ مَنْ وَلَعُتِ وَلَعُتِ اللہ کے لیے جو اسمانوں اور زمینوں میں آسمان سب کے سب اس کے لیے فرمن بردار آپ زمین میں کسی کو ثابت نہیں کر سکتے نہ اسمان میں وہ اللہ کے فرمان ہوں گے اگر کوئی ہوگا تو آپ دیکھیں گے وہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے کوئی ہوگا باقی سارے لوگ متی ہے اور ان میں بھی جو اللہ کے بندے ہیں وہ موتی ہیں جو شیطان کی تعت کرتے ہیں وہ فرمان خلقسما اللہ وہی ہیں جس نے ابتدا کیا مخلوق کام پھر لٹائے گا ان کو اہوالی اور یہ دوبارہ اٹھانا اس پر بہت آسان ہے یہ انسانوں کے سمجھانے کے لیے ہے ورنہ اس اللہ کے اوپر نہ پہلا پیدا کرنا مشکل تھا نہ دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے یہ تو ایک انسان کو سمجھانے کے لیے ورنہ اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ پہلے بار پیدا کرنا اس پر مشکل تھا دوبارہ پیدا کرنا احون والے آسان ہو گیا نہیں اس نے تو ایک قانون ذکر کیا ہے کن فیقون پہلے بار ہو یا دوسرے بار ہو کے ساتھ پیدا کرتے ہیں یہ انسانوں کو سمجھانے کی لی کہ جب ایک چیز دوبارہ پیدا کرنا ہو تو اس کا دوبارہ پیدا کرنا تو انتہائی آسان ہوتا ہے اس لیے فرمایا وہ احون وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَلَرْ اس کے بڑے بڑے مثالیں ہیں اعلان مثالِ اسمانوں اور زمینوں میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وہ زبردست حکمت والا ہے زمین اسمان میں بڑے بڑے نشانات ہیں بشرت ہے کہ کوئی سے عبرت اصل کریں وَرَبَلَكُمْ مَثَلًا مِنْ آنفَسِكُمْ بیان کیا تمہارے مثال تمہارے نفسوں میں سے ملکت احمان کیا ہے تمہاری لیے اس, تم تم اس میں برابر تخاف نہ ڈرتے ہو تم ان سے کو جس طرح تم ڈرتے ہو اپنے نفسوں پر کدالآیات اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہم اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں فرمایا میں اچھا اس مثال کو سمجھو کہ تمہارے غلام ہے نوکر ہے ان کو بھی مال دولت حاصل ہے تم کو بھی حاصل ہے ان غلاموں کو جو مال دولت تم نے دی ہے اور جو مال دولت تمہارے پاس خود اختیار میں ہے تم دونوں اس میں برابر کے متصرف ہو اختیارات چلاتے ہو یہ تو کسی بھی عقل والے کی بات یہ موافق نہیں آئے گی ایک شخص ہے اس کا نوکر ہے اور وہ خود مالک ہے تو اس کے نوکر کو اس کے مال میں وہ اختیار کہاں حاصل ہے جو اختیار مالک کو حاصل ہے فرمایا تم یہ بتاؤ تم اس مال کے شراکت میں برابر ہو وہ ایک تمہارا نوکر ہے تمہاری چابیاں ان کے پاس ہے مال لاتے ہیں لے جاتے ہیں بینکوں میں جمع کرتے ہیں جب تم کہتے ہو نکالتے ہیں تم اس نوکر کو اپنے اس مال میں فیکٹری میں دکان میں کاروبار میں شریک سمجھتے ہو جیسے مال پر خوف کانا تم کو ہوتا ہے ان کو وہی خوف کیفیت ان کے بارے میں تم تسلیم کرتے ہو کہ وہ مال کے بارے میں اسی طرح اختیارات رکھنے والے ہیں ایسی چیز ہے کوئی اس کے بارے میں ہے تمہارے پاس کوئی برابری کی مثال فرمایا کبھی بھی تم نہیں مانو گے اس بات کہ تمہارے مال میں وہ تمہارے ساتھ شریک ہو اور تمہارے مال پر وہ خوف وہ خطر جو تم کو حاصل ہے وہ تمہارے غلام کو حاصل ہو نہیں ایسا نہیں ہوگا تم خود سمجھ ہو کہ وہ تو میرا ملکیت ہے میرا مال میرا مال ہے وہ تو میرا نوکر ہے تو اسی طرح یہ زمین اسمان اور تمام چیزیں میری ملکیت ہے میں میرے ساتھ میرے غلاموں کو چاہے رسول ہو چاہے ولی ہو چاہے فرشتہ ہو چاہے جنوں میں سے ہو چاہے سالحی میں ہو کوئی بھی ہو اس کو شریک آپ مت سمجھو وہ میرے ساتھ میرے چیزوں میں شریک نہیں ہے جس طرح تمہارے ساتھ وہ شریک نہیں ہے اپنے ساتھ کسی اور کو شریک ماننے کے لیے تیار نہیں ہو میرے اسمان اور میرے کاریگری اور چیزوں میں غیر کو کیسے شریک قرار دیتے ہو بل تبا الذين ظلموا اهواءهم بلکہ پیروی کے ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اہواهم اپنے خواہشوں کے بغیر علم بغیر علم کے یہ خواہش کے پجاری ہیں فمن يهدي من اظل الله کون ہدایت دیتا ہے ان کو کوئی ہے جو ان کو ہدایت دے سکتا ہو جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے وما لهم من ناصرین نہ ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے ان کے لیے کوئی ناصر نہیں ہو سکتا ہے فاقم وجہ حنیفہ مشرقین کے رد اور دلائل بیان کرنے کے بعد اب معاہد کے لیے تو توحید اللہ کا عظیم نعمت فرمایا قائم رکھو سدا رکھو اپنے چہرے کو اللہ تعالی کے دین کے لیے حنیفا یو یکسو دین ہے تو والا دین ہے فطرت اللہ الدین اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت ہے فطرنا سا علیہ پیدا کیا اس پر لوگوں کو لا تبدیل علی خلک اللہ نہیں ہے تبدیلی اللہ کی خلقت کے لیے اللہ کی فطرت کے لیے قائم دین سیدھا دین الناس لا یعلمون لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتے ہیں بھی نہیں رجوع کرتے ہیں بتو ڈرو اللہ تعالیٰ تکن من مشرقین قائم کرو نماز کو مت جاؤ مشرقین میں سے منل فرق لوگوں میں سے جنہوں نے فرحون ہر ایک گروہ جو ان کے پاس ہے اس پر خوش ہے انتوں میں اللہ سبحان تعالیٰ نے ایک مواحد کو سمجھایا کہ دین ہنی پر تم قائم رہو دین ہنیف کون سا ہے فرمایا فطرت والا ہے جس نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مول فطرت بخاری کی روایت ہے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اسی کا نام ہے فطرت اس کے ایک مثال آپ یوں لے لیں کہ اگر آپ پیدا ہونے والے بچے کو کچھ بھی نہ کہ کچھ بھی نہ کہے اور جیسے پیدا ہو گیا وہ اس کی تربیت کیا جائے وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں بولو اس کے سامنے تم نے شرک نہیں کرنا ہے. اس کے سامنے تم بتوں کا پوجا نہیں کرو اس کے سامنے تم قبر کا طباف نہیں کرو اس کے سامنے تم غیر اللہ کو نہیں پکارو اس کو اپنے حال پر چھوڑو اس کو جب بھی شعور آ جائے سمجھ آ جائے وہ کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارے گا اس لیے یہ پیدائشی طور پر اس کے اندر دینی فطرت توحید موجود ہے یہ جتنے لوگ کفر اور شرک کی طرف جاتے ہیں وہ کب جاتے ہیں ان کی فطرت پر محنت کیا جاتا ہے اس فطرت کو بگاڑا جاتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا نا کہ کل مولود علاقہ فطرت الاسلام فطرت اسلام پر تو ہر بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن آ گئی میں ان کے ماں باپ کی مرضی ہے کہ ان سے کیا بناتے ہیں یا ان کو مجوسی بناتے ہیں او یو نہیں یا اس کو نصارا بناتے ہیں او یو ہودا نہیں یا اس کو یہودی بناتے ہیں تو اب معلوم ہوا کہ بچہ پیدا ہوا ہے اسلام پر اس کی فطرت میں اسلام ہے اس کو اگر اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو کبھی وہ شرک نہیں کرے گا لیکن اس کی فطرت پر محنت کیا جاتا ہے اس کو بگاڑا جاتا ہے اس کے اندر شرک کو داخل کیا جاتا ہے بدعات اور رسومات کو داخل کیا جاتا ہے تب جا کر کے وہ بگڑ جاتا ہے اچھا اس میں ایک اور بات کی طرف آ جاؤ وہ یہ کہ جو مولوی اور پھر اس فطرت کو بگاڑتے ہیں اگر ان فطرت کو بگاڑنے والوں کو روک دیا جائے تو آپ لوگوں نے کچھ نہیں بولا خاموش ہو جاؤ اور دائیں حق قرآن و سنت کا صحیح دائی وہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا کلام پیغمبر کے حدیث سنانا شروع کر دیتے ہیں。تو چونکہ اس کے اندر وہ اصل مادہ موجود ہے فطرت کا جو اصل مادہ ہے دینی فطرت، توحید وہ موجود ہے اس میں تو یہ دلائل خود بخود اس میں جاتے ہیں داخل ہوتے ہیں اس کے دل کے اندر وہ قوت اور طاقت اس کے اندر بلے کچھ بھی رمک ہو لیکن اس کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ دوبارہ سے وہ دل بن جائے اور اس کے اندر توحید و تو سنت آ جائے لیکن چونکہ معاشرے کے اندر شیطان اور اس کے ساتھی وہ موجود ہوتے ہیں تو داٮٔی حق جب ان کو دعوت دیتے ہیں تو دائی باطل کی دعوت دیتے ہیں اس طریقے سے اس فطرت کو جو بگڑا ہوا ہے بگڑے ہوئے حالات میں برقرار رکھا جاتا ہے یہ وجہ ہوتا ہے فرمائے اس اللہ تعالی کے لیے انعابت کرتے ہوئے اس سے ڈرتے ہوئے نماز کا قیام کرتے ہوئے اس حال میں کہ تم مشرک نہ ہو اس لیے یہاں بے نمازی کو مشرق قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ وہ اپنے خواہش کا عبادت کرتا ہے خواہش نے کہا سو جاؤ ہو گیا خواہش نے کہا ابھی نماز نہیں پڑھنے بعد میں پڑھو خواہش کے مطابق چل رہے ایک پڑھو ایک پڑھتے ہیں دو پڑھو دو پڑھتے ہیں کبھی جمعہ خان بن جاتے کبھی عید خان بن جاتے عید کو پڑھیں گے خالی کبھی رمضان خان بن جاتے اور رمضان میں پڑھیں رمضانی قاری رمضانی مولوی رمضانی نمازی رمضانی قسم قسم کے لوگ یہ اس لیے عبادت اللہ کے نہیں ہے یہ عبادت حقیقت میں خواہش کی ہے خواہش کی عبادت ہیں تو اس لیے فرمایا کہ اولا من مشرقین مشرقین میں سے مت ہو جاؤ اور پھر ان کے مشرقین کی ایک اور علامت بتائی وہ یہ من اللہ افرقین جنہوں نے کیا اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے تھے وہ گرو گرو کل حزب بما لديهم پر ہیں ہر ایک گرو ان میں سے جو ان کے پاس ہے اس پر خوش ہیں اور یہ چیز آج مسلمانوں میں داخل ہر ایک گرو اپنے اپنے دین پر خوش ہے کسی نے دین کا ایک حصہ پکڑا ہے کسی نے اور حصہ پکڑا ہے وہ تو نہ جیسے کہ چار پانچ نابینا ادمیوں کو, کو کوئی لے کر گئے آؤ آپ کو سیر کراتے ہیں ہاتھی کے پاس لے گئے ایک کو لے گئے اس کے سو پر آگے سے ہاتھ پہر رہے وہ کہتے یہ آتی ہے ٹھیک ہے جی دوسرے کو لے گئے اس نے اس کے پاؤں پر ہاتھ پہرا یہ آتی ہے نہ بھی بیچارے ایک نے اس کے دم کے اوپر ہاتھ پہرا یہ آتی ہے اب ان میں سے ہر ایک سے کوئی پوچھتا ہے آتی کیسے ہیں ایک کہتے ہیں اس کے سر کا کیفیت ہے یوں لمبا ہوتا ہے یوں ہوتے وہ آتی ہے دوسرا اس کے پاؤں کی دوم مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے اگر دعوت دینے والے ہیں تو اس سے جہاد کے بات کرو یا جہاد والے ہیں ان سے دوسرے پہلو کے بات کرو اس ترتیب سے دین کو یا پھر ہر ایک جماعت اور تنظیم نے اپنی جماعت اور تنظیم میں کچھ خصوصیات رکھے ہیں اسی کو وہ سمجھتے یہی پورا دین ہے جبکہ شریعت کا طریقہ یہ نہیں سب سے پہلے تو یہ کہ تفرق اسلام میں حرام ہے من ہے جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ فرعونی طریقہ ہے مسلمانوں کے حزبیت پیدا کرنا الگ الگ گروہ بنانا اس سے اشتناب بہت ضروری ہے خصوصاً ان لوگوں کو جو توحید اور سنت کے دعویدار ہیں ہے کہ وہ فرقہ بندی تعصب پرستی فرقہ بازی جماعت بندی تنظیم سازی یہ سمجھو کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے شجر ممنوع ہے شجر ممنوع اس سے قریب بالکل نہیں جانا چاہیے تب جا کر کے معاہدین میں دین کا کام ہو ورنہ جتنے دین کی رکاوٹیں ہیں یہ،, یہ اختلاف اخلاص ختم جو بنیادی چیزیں عبادت کی قبولیت کی وہ تنظیموں کا نظر ہو گیا وید احمد جب پہنچ جائیں لوگوں کو جرم تک لیپ دا رب پکارتے ہیں اپنے رب کو मुनीब इलैहे رجوع کرتے ہیں اللہ کے طرف ثم ازا قهم منه پھر جب وہ چکاتا ہے ان کو اپنے طرف سے رحمۃ الرحمت اذا فريق من متانک میں سے گرو بے ربم یشرکون اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالی کا معاملہ بندوں کے ساتھ بندوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا عجیب ہے کہ جب اللہ تعالی ان کو چکاتا ہے کوئی تکلیف پریشانی پھر وہ دور کر دیتا ہے تو اچانک وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اولاد کی بندش کر دی اولاد نہیں دیتے اچانک اللہ نے اولاد دے دیے. اس کو کسی مزار کے نام منسوخ کر لیتے یہ, یہ تو فلاں بابا کے پاس ہم گئے تھے نا چادر چڑھایا دیکھ دیا بس بیٹا مل گیا اس ترتیب سے کوئی نہ کوئی اپنے لیے پکڑ لیتے اور اس کے طرف اللہ کی نعمت کو منصوب کر لیتے نظام یوشرکون لیت تاکہ انکار کرے جو ہم نے ان کو دی ہے اللہ کا وعید کرو تم, تم جان لو گے ٹھیک ہے یہ کام تم کرو لیکن اس کا نتیجے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ نیامت میرا لو اور پھر ذکر کسی اور کا کرو یہ تو دنیا کے قانون کے بے خلاف ہے جس کے کائے اس کے نمک کا خیال یہ ضروری ہے اب کھائے اللہ کے رہے اللہ کے زمین پر اور پکاری کسی اور غیر اللہ کو یہ تو بہت بڑی نمک حرامی ہے ہم یا نازل کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی دلیل پر ما, کانو وہ بتلاتے ہیں کلام کرتے ہیں اس کے ساتھ جس کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں جو انہوں نے شریک ٹہرایا ہے اس چیز کے لیے ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے ایسے کوئی دلیل ان کے پاس ہے یقینی طور پر نہیں ہے بلکہ اس کا اللہ نے رد کیا انہی الا اسماء سميتو ما باقوم یہ تم نے رکھے یہ نام واذا اذكن الناس رحمتا فرحوا بها جب چکاتے ہم لوگوں کو رحمت خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ اللہ کے رحمت کے ساتھ خوش ہوتے ہیں و ان تصبهم صیغ اگر پہنچتی ہے ان کو مصیبت بما قدمت ایدیم جو اگے بھیجے ان کے ہاتھوں نے زہم يقنطون اچانک وہ نا ہو جاتے ہیں فرمایا اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں مال دولت صحت تندرستی اچانک اگر ہم کہیں ان کو ان... امتحان لینے کے لیے ان کے اوپر پکڑ دکڑ کر لیتے ہیں کچھ پریشانی آ جاتی ہے تو پھر یہ نا امید ہو جاتے ہیں لیکن یہ صفت ایمان والوں کی نہیں ہے ایمان والوں کا تو حال ہی اور ہے مالداری میں شکر گزار غربت میں شکر گزار نبی علیہ السلام نے فرمایا تعجب کرتے اللہ تعالیٰ مومن کے معاملات پر اگر اس کو اللہ کی طرف سے رحمت پہنچتا ہے ان اصاب خیرن خیر اگر ان کو پہنچتا ہے تو شکرا شکر ادا کرتا ہے یہ اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کیوں قرآن کہتا ہے نا لیکن تم اللہ اور بڑھاتا ہے وہ انصاب مصیبت اگر اس کو مصیبت پہنچ جائے تو صبرہ وہ صبر کرتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لئے اللہ کا قانون کیا ہے صابری بولا ان صبر <coughs> یہ مومن کے لیے دونوں جانب میں اللہ تعالی فرماتے کہ تعجب ہے اس پر مالداری میں شکر غربت میں صبر دونوں پر اس کے لیے اجر اور نتیجہ بخاری کی روایتی اولم یارو کیا نہیں دیکھا انہوں نے فراخ کرتا ہے اللہ تعالیٰ رجک جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں فرما اس میں نشانیاں ہیں کہ اللہ جن کو مال دیتا ہے جن کو نہیں دیتے اس میں غور فکر کی گنجائش ہے اور اس کا تعلق ایمان اور کفر کے ساتھ نہیں ہے یہ ایمان والا ہوگا تو آپ کیسے آئیں گے کافر ہو گئے تو مالدار ہو جائے گا نہیں کافروں میں بھی وہ مفلس لوگ ہیں جو مسلمانوں بھی آپ کو نہیں ملیں گے فعت ہی مسکین و ابن بس دو قرابت والوں کو حق ان کا حق و المسکین مسکین کو ابن سبھیل رستے کے مسافر کو ظاہرہ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے یوردون جو چاہتے ہیں وجہ اللہ ہی اللہ کی رضا کون یہ لوگ مفلحین ہیں کامیاب فرمایا توحید سنت کے اپنانے کے بعد انسانوں کے حقوق کا خیال رکھو مساکین کے ساتھ اچھا برتاؤ مسافروں کے ساتھ اچھا برتاؤ فرمایا اگر جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا ان کو اصل ہو جائے تو اللہ کی رضا کے لیے یہ راستہ ہے توحید قبول کرنے کے بعد حقوق الحباب میں نرمی شفقت تعاون نصرت یہ اللہ کے رضا کے لیے بہت بڑا سبب ہے وہاں آتے تم لو فی ام الناس اور جو کچھ تم سود میں سے کہتے ہو بڑھاتا چڑھاتا تاکہ وہ بڑھتا رہے فی ام والناس لوگوں کے مالوں میں فلائے عرب ہو انداللہ وہ نہیں بڑھتا اللہ کی نزدیک وماتے تم من زکاةن اور جو تم دیتے ہو زکاة میں سے تُرِدُنَا وَجَهَ اللَّهُ چاہتے ہو اللہ کے رضا اس وقت سود کا مسئلہ حرام نہیں ہوا تھا مکی دور ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم مال کو بڑھانا چڑھانا چاہتے ہو لوگوں کے مال کے بیچ میں کی ذریعے سے تو وہ فلاح بولا اللہ, اللہ کے پاس نہیں بڑھتا ہے اس میں برکت نہیں ہے اور وہ ماں آتے تم ان زکاتی دون وجہ اللہ اور وہ جو تم زکات دیتے ہو اور اس میں چاہت تمہاری اللہ کی رضا ہے اس کے اندر تمہارے لیے کامیابی ہے فوراحم المزن یہ لوگ بڑھانے والے ہیں دگنا کرنے والے ہیں اپنے مال کو کیونکہ مال سے میل کچیل گندگی نکل جاتی ہے مال میں اللہ کی طرف سے برکت کا آنا شروع ہو جاتا ہے برکت مکے کے اندر علماء کے دو قول ہے نا ایک یہ کہ زکاط کے فرضیت مکے میں نہیں ہوئی ہے مدینے میں جا کے ہوئی ہے دوسرا قول یہ ہے زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی تھی لیکن اس میں تعین نہیں تھا کس چیز میں کتنا زکوٰۃ تعین نہیں تھا اپنے مرضی پر جتنا کوئی دیتے لیکن دے ضرور دوسرا قول یہ ہے. تو اس حیات کے تحت علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس سے فرضی زکوٰۃ ہے تو مراد بغیر تعین کا اور اگر اس سے یہ ہے کہ یہ نفلی زکوٰۃ ہے تو عام صدقہ ہے اس میں کوئی تعین ہوتا نہیں ہے جتنا دے دیا مستحقین کو اس کا اللہ رب العالمین نے فوائد بتایا کہ جب یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے مال کو بڑھاتا ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تم میرے کہنے کے مطابق دو گے تمہیں بڑھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پر قائم ہے ہمیشہ کے لیے اللہ اللہ خلک رزکم سما کم اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر اس نے تم کو رزق دیا پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا من منشور کیا ہے کوئی تمہاری شریکوں میں سے جو کرے یہ کام ان میں سے کچھ ان میں سے کسی ایک کام پر معمور کوئی ہے یہ جواب کہاں سے دیں گے جواب ہے ان کے پاس نہیں ہے نہیں ہے تو بتا دو ہے اللہ تعالی ہر اس عیب سے جو تم لگاتے ہو اس پر وہ تھا اور بہت بلند ہے جو اس اللہ کے ساتھ شریک ٹہراتے ہیں میں کیسے بہترین انداز یا اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری رزق کا بندوبست کیا ماں کے تن سے دودھ جاری کیا جس کا تفصیل ہم پڑھ چکے پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا ان تمام کاموں میں تمہارا کوئی شریک ہے جو یہ کام کر سکے جب نہیں ہے تو اس کے ساتھ پھر کسی اور معاملات میں کیوں شریک ہیں اختیارات کیسے ان کو دیں گے نہ خالق ہے نہ حیات نہ ممات کسی چیز کی طاقت نہیں پھر ان کو حصہ دار کیسے بناتے ہو زہر الفساد البر بر البحر ظاہر ہو چکا ہے فساد خوشکی اور تریم میں کا سبب اح دن ناس جو قصب کے لوگوں کے ہاتھوں نے لیوزی کہ چکائے ہم ان کو بازیب باز اللہ زیب ان کا وہ نتیجہ عمل عملو جو انہوں نے عمل کیے ہیں لال لونگر جو تاکہ وہ لوٹ آئے پلٹ آئے خشکی اور میں فساد انسانوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ قانون بنایا ہے کی نظام کی مخالفت تم نہیں کرو باقی تمہارے نظام کو جو میں نے بتایا اس طریقے سے چلنے دو تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی امن سکون آپ دیکھیں نا گھر میں افراد ہے بیوی ہے وہ خاون کی اطاعت کرتی خاون بیوی کے حقوق ادا کرتے اولاد ہے ماں باپ کی متی ہے ماں باپ وہ اولاد کے حقوق ادا کرتے اس ترتیب سے اب گھر میں کیا ہوتے ہیں گھر میں فساد ہوتے کبھی نہیں ہوتے لیکن جب ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتے کبھی بیوی بی کے ہاتھ ٹوٹ جاتی ہیں خاون نے مار دیے زبان چلایا ہے بدخلاقی کیے کبھی خاون کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے ان کے بھائی اور چچے اور رشتے دار جمع ہوتے ہیں بھائی ہمارے بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. کہیں اولاد کے ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں ان پر خون بیتا ہے کیوں نافرمان ہے گھر میں فساد ہو جاتے ہیں. یہی مثال پورے معاشرے کا ہے کہ جب لوگوں نے اللہ کے توحید کو چھوڑا شر کو اپنایا یہ سب سے بڑا فساد ہے اور اس کے بعد نبی کو چھوڑا بدت کو اپنایا یہ دوسرے نمبر پر فساد ہے پھر لوگوں نے اخلاص کو چھوڑا اور ریاکاری اور دکھلاوے کے اعمال شروع کیا یہ تیسرے نمبر پر فساد ہے اس ترتیب سے پھر جو اللہ کا حق گیا انسانوں کے حقوق کہاں سے پورے ہوں گے نہ حکمران اور نہ رعایا ایک دوسرے کے حق کو کبھی پورا نہیں کرتے فساد ہی فساد ہوگا اللہ فرماتے کہ یہ عذاب ہم کیوں چکاتے ہیں لال لمیر تاکہ یہ پلٹ آئے اللہ کے دین کی طرف آئے کہ ہم سے زیادتی ہو گئی کلسی من قبل فرما یہ سیر کرو زمین میں دیکھ لو کس طرح انجام لوگوں کا جو پہلے دین سے کانا اکثر مشرقین تھی ان کی اکثریت مشرق معلوم ہوا کہ ارد ہر دور میں اکثریت مشرقین کا رہا ہے تو آج بھی اکثریت کن کا ہے مشرقین کا ہے, ہے توحید پر قائم ہے اتباع رسول پر قائم ہے من قبل اس سے پہلے دن لرد لہو نہیں ہوگا ٹھہلنے والا اس دن کا کوئی من اللہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے کوئی اس دن کو ٹالنے والا مقرر نہیں یوم وہ جدا جدا ہو جائیں گے الگ ہوں ان کی جماعتوں کی تفریق ہو جائے گی پیر مرید الگ امام مقتدی الگ اور لیڈر اور اس کے چمچے الگ من کا فرفا لے کفر ہوں جس نے کفر کیا تو اس کا وبال اسے پر ہوگا اور جس نے سالحمال کیے تو اپنے نفسوں کے لیے وہ راستہ بنا رہی ہے راستہ سنوارتے ہیں وہ لوگ اپنے لئے اس لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے اس کا نتیجہ اس کو ملے گا اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی دنیا میں آپ دیکھ لینا ایک انسان ہے وہ نیک عمل کرتا ہے سے کماتے ہیں نماز کا پابند اخلاق کا اچھا ہے۔ اب اپ دیکھیں گے پڑوسی بھی اس کی تعریف کرتے ہیں گھر والے بھی کرتے ہیں گاؤں والے بھی کرتے ہیں جو بھی ان کو جانتے ہیں۔ دیکھو کوئی تعلیب ہے وہ پڑھتا نہیں ہے۔ وہ مدرسوں سے باگتا ہے۔ اب وہ گھر والے بھی ان کے برائی ان کے لیے ڈنڈے رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا جس کو بھی پتہ چلتا ہے اس کی برائی بیان کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں اللہ تلا کو بتاتا ہے جو بھی تم نیک عمل کرو گے اس کا نتیجہ تم کو ملے گا۔ تمہاری تعریف دنیا میں ہو جائے گی آخرت میں اللہ تمہیں حاضر دے گا منوا منسوال اللہ رب المین نے اس دن کا ذکر کیا نا لین القیم من قبل انیا تھی یومن اس دن کو اللہ نے لانا ہے دن کے قیام کی کیا ضرورت ہے اور لوگوں کے الگ الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے فرمائے لیجزیہ یہ اس کے لئے علت لایا لیجزیہ اللہزین آمنوا منو من السوالحات من فضل فضلیں تاکہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہرنے ایک عامال کی اپنے فضل میں سے اپنا فضل میں سے دے گا ان کی عامال وہ اپنے جگہ ہیں لیکن اللہ اپنے طرف سے اپنا فضل بے دے گا ان کو عامال سے بڑھ کر نتیجہ اِنَّ اُلَا وَحِبُّ الْكَافِرِينَ یقیناً اللہ تعالی محبت نہیں کرتے کافروں سے۔ جن سے محبت نہیں کرتے تو ان کے لیے فضل بھی نہیں کی نشانیوں میں سے وہ بیچتا ہے خوشخبری دینے والی رحمت ہی تاکہ وہ چکائیں اپنے رحمت میں سے تم کو تجری الفول کو تاکہ چلے کشتیاں بھی اللہ کے حکم کے ساتھ تب تک تم تلاش کرو صلی اللہ کے فضل کو تم اللہ کا شکر ادا کرو فرمائیے ہواؤں کا چلنا اس میں فوائد دیکھو بارش سے پہلے ایک خوشخبری لاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے چلنے سے سمندروں میں کشتیوں کا حرکت ہوتا ہے ہوا رک جائے پھر وہ چل نہ سکے اور کشتیوں کا کیا اگر کشتیاں کوئی کہنے والا کہہ رہے یہ کہ کشتی تو چلو ہم ڈیزل سے چلا لیں گے پیٹرول سے چلا لیں گے گیس سے چلا لیں لیکن اس کشتی پر اگر وہ کشتی جا رہی ہے چلو جس سے بھی تم چلاؤ اس پر اللہ ہوا کو روک دے جس کو آپ ایکسیجن کہتے ہیں تو کشتی والے مر جائیں گے تو چلائیں گے کون اس ہوا سے صرف یہ ہوا تو مراد نہیں ہے جو چلے بلکہ کوئی بھی لانچ ہو جاز ہو کشتی چلتے ہیں تو وہ ہوا اس کی طرف رخ کرتے ہیں گویا کہ وہ ہوا کو چرتا ہوا جاتے ہیں اللہ نے اس ہوا کو دنیا میں پیدا کیا ہے وہ اگر آپ کو نظر نہیں بھی آئے گا لیکن ہوا بذات خود موجود ہوتا ہے وہی ہوا تو ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں اللہ اگر اس کو روک لے تو پھر کوئی زندہ نہیں رہ سکے گا فرمایا یہ اس اللہ کا فضل ہے کہ اس ہوا کے ذریعے سے کشتیوں کا چلن ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کی رزب کو تلاش کرو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو سلنا مِن قبل رسول نے آپ سے پہلے رسولوں کو علاقوں کے کے میں ان, ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا تھا وہ کن حقا نثر یقیناً حق ہے ہمارا مدد کرنا ایمان والوں کا مومنوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا حق تفویضی قرار دیا یہ میرا حق اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اعلان کرتا ہے کہ مومنین کا مدد میرا حق ہے میں کروں گا انسرنا فی الحال ویومش ہاتھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے نبیوں کا بھی مدد کرنا ہے اور ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں دنیا میں بھی عقرت میں بھی اللہ, اللہ اللہ اللہ وہ زاد ہیں یرسل الریاہ بیجتا ہے وہاں کو فتسیر صحاباں اٹھاتی ہے وہ بادل فیب ستہو فس پیلاتا ہے اس کو فستماعی اسمان میں کہ فیشا جس طرح وہ اللہ چاہتا ہے ویجالہو کی صفحہ کر دیتا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے فتر الودقہ دیکھتے ہیں اب بارش کو یخرج من خلالی نکلتا ہے اس کے بیچ میں سے فیدہ ساببیہ منیشاہ بس جب پہنچاتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں شیرون اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں من قبلو اور یقیناً تھے وہ اس سے پہلے ان قانو اور جب نازل ہوتا ان کے اوپر اس سے پہلے امید فرمائے دیکھو ہم بارش برساتے ہیں لوگ کیسے خوش ہو جاتے ہیں الحمد بارش ہو گئی فصلیں اچھی ہو جائیں گے موسم اچھا ہو گیا آپ ایک درخت کو پیپ لگا کر اس کے پتوں کو دھو نہیں سکتے ایک ہفتے میں پورے ایک بڑے درخت کو آپ دھونے لگ جائے اس کے پتے صاف نہیں کر سکیں لیکن اللہ تعالیٰ جب بارش برسا دیتے ہیں پندرہ منٹ کے بارش میں پوری دنیا کے پتوں کو دلا کے رکھ یہ اللہ کی رحمت اور فصلوں کو میسر کر دیتے پانی ہر قسم کے میوے پل فروٹ اور زینت کی چیزیں پھل پھول سارے جو ہے اس بارش سے اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے فرمایا اس سے پہلے یہ لوگ نامید نا ہوتے ہیں کیا بنے گا ارے نقصان ہے اس سال میں جانوروں کا کیا بنے گا انسانوں کا کیا بنے گا بڑے پریشان ہوتے لیکن میرے رحمت کے بعد خوش ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا انعام فنظر میں فنزار رحمت اللہ دیکھ اللہ کے رحمت کے اثر کے طرف کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے موت کے بعد انہ ذالک لمحی الموتا اسی طرح ہم زندہ کرنے والا ہے مردوں کو وہو علا کل شین قدر انہ ذالک لمحی الموتا اسی طرح زندہ کرنے والا ہے مردوں کو وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں یہ استدلال قرآن میں بہت زیادہ ہے بارش کے ساتھ زمین اور پھر فورن انسان کو بتاتے ہیں اسی طرح تم قبر سے اٹھو گی ولیئن سلنا ریحن اگر بیچ دیتے ہم ہوا ہو ہواؤں کو اگر ہم بیچتے ہیں فرآم اس پر دیکھیں گے اس کو زرد لزل تو ہو جاتے ہیں وہ ممبادی اکثر اس کے بعد ناشکری کرنے والے اگر ہم بیچے ایسے ہواؤں کو جو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے فصلوں کو بگاڑ کر رکھ دیں تو پھر یہ بہت ہی امید ہو جاتے ہیں اور کفر کرنے لگتے ہیں یقیناً <مُدْبِرِين> آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ آپ نہیں سنا سکتے بہرو کو اپنی پکار اضاء وال مدبرین جب وہ لوٹ جاتے ہیں پیٹ پیر کر ماں انت بے حا دل نہیں آپ ہدایت کرنے والے اندو کو اندو لالتی ان کے گم رہی سے ان تسموں مگر ان کو جو ایمان لاتے ہمارے ایتوں تو کے ساتھ وہ مسلمون اور وہ فرمن بردار ہو مردوں کا سننا اور نہ سننا یہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے جو لوگوں نے مشکل بنا دی ہے لیکن چونکہ ہر مسئلے میں لوگ جب حق سے ہٹ جاتے ہیں تو مشکل بن جاتے ہیں اب اللہ تعالی کا وہ لا شریک ماننا یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے لیکن اس میں لوگوں نے اختلاف پیدا کر دیا اور اللہ کے ساتھ شرک شرک شرک زمین کو شرک سے بھر دیا اور اللہ نے جتنے کتابیں اتاری سب میں شرک سے نفی کی ہر نبی کو شرک سے دور کرنے کے لیے امت کا تعلیم دیا تو مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے اس بارے میں یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ جو مقامات خاص ہیں خاص مقامات پر مردوں کو اللہ سناتا ہے وہ برزخی سما ہے برزخی سما مسلم صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے پاس ملک فرشتے آتے ہیں کتنے جلدی آتے ہیں یس موقع آنے آئے ہیں سنتے ہیں اس کی قدموں کی آواز مانا یہ کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اتنی جلدی ان کے پاس ملک فرشتے آ جاتے ہیں کہ یہ جو جانے والے ہیں اگر یہ سننے کی طاقت رکھتے تو فرشتوں کے آنے کی آواز سن لیتے یا دوسرا مانا یہ کہ یہ جو مردہ ہے فوت شدہ اگر ان کو وسات اور طاقت مل جائے تو وہ جو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں ان کے قدموں کے آہٹ یہ سن لیتے ہیں اتنا جلتی کہ وہ جو اس کو دفنانے والے ہیں ابھی وہ رخصت بھی نہیں ہوئے اتنی جلدی ملک فرشتے آ کر ان سے سوالات کر اب یہ سری مسلم کی حدیث ہے تو سری مسلم کی اس حدیث کی کوئی جواب اور نہیں بنے گا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقام خاص ہے یہ برزخی سما ہے اور اس سے دنیاوی سیما ثابت نہیں ہوتا ہے کہاں ہم سنتے ہیں اور وہ ہم ان کے آگے بولتے ہیں وہ اللہ کے آگے لے جاتے ہیں وہ سفارشی بن جاتے ہیں ایسا ہوتے ہیں ویسا ہوتے نہیں دوسرا بخاری کی وہ روایت ہے کلیب بدر والی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی لڑنے کے بعد مشرقین میں سرداروں کے لاشوں کو جمع کیا اور ایک بیکار خشک کوئے کے اندر پھینک دیا دوسرے یا تیسرے دن نبی علیہ السلام آئے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ جہاد کرنے کے بعد فتح کرنے کے بعد وہاں دو, دو تین دن ٹھہرتے تھے دو دن ٹھہرے وہاں یا تین دن اور وہاں پر آ کر کے کلیبی بدر جو کوئے میں گرائے گئے لاشت مشرقین سے ان سے خطاب کیا حل و جد ماوا درب کا کیا تم لوگوں نے وہ وعدہ سچا پایا جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا تھا ہمارے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم نے تو سچا پایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دامن کو پکڑا کہا اللہ کے نبی آپ تو ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں ایسے اجسات سے جسموں سے کہ لا ارواہ اللہ ان میں ارواح تو نہیں ہے مانا ان میں روحے نہیں ہے آپ ان سے کلام کر دیں نبی علیہ السلام سلام نے فرمایا کہ یہ لوگ تم سے اس وقت زیادہ سنتے ہیں. مانا اللہ تعالیٰ میرے سما میرے کلام کو ان تک سناتا ہے ان کو پہنچاتا ہے اور اس بارے میں جیسے کہ بخاری میں ہے کہ بعض صحابہ نے یہ کال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا کلام ان کو سنایا ان کو جلیل کرنے کے لیے ان کو رسوا کرنے کے لیے کہ انہوں نے میرے نبی کو اتنا پریشان اور تنگ کر رکھا تھا اب مار دینے کے بعد زلیل کرنے کے لیے ان کو روح میں جسموں میں روح ڈال کر اپنی نبی کا کلام ان کو سناؤ تاکہ وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ڈھیر لگے ہوئے کورے کے اندر اپنے حال دیکھ کر اور جلیل ہو جائے اب یہاں یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھیں کہ عمر فاروق نے یہ پوچھا کیوں تھا اللہ کے نبی سے کہ آپ تو ایسے جسموں سے باتیں کرتے ہیں کہ ان میں ارواح نہیں یہ تربیت نبی علیہ السلام کا تھا صحابہ کو یہ تربیت اللہ کے رسول نے دیا تھا کہ مردے نہیں سنتے ورنہ اللہ کے نبی ان کو بتا دیتے عمر یہ تو آپ پرانے باتیں کرتے جالت کے دور کی ہمارے اسلام میں تو یہ ہے کہ مردے سنتے نہیں انہوں نے کہا اس وقت اس وقت سنتے تو اس وقت کا سننا یہ خاص ہے اور یہ نبی کا معجزہ ہے اور ہم کہتے ہیں اگر یہ ثابت ہو جائے چلو کہ یہ نبی کا معجزہ بھی نہیں ہے اور خاص بھی نہیں ہے تو یہ لاشیں بزرگوں کی تھی یا اولیاء کی لاشیں تھی یہ تو مشرقی نے مکہ ہے سرداران نے قریش ہے نا تو پھر یہ نہیں کہ اولیا زندہ ہے یہ کہوں کہ سارے دنیا کے لوگ قبروں میں زندہ ہے پھر تو یہ نہیں بولا کیونکہ اللہ کے رسول کے اس واقعہ سے مشرقین استدلال کرتے ہیں کہ کو حدیث بخاری میں آیا ہے کہ کلی بھی بدر میں نبی علیہ السلام نے کلام کیا اور فرمایا کہ تم سے زیادہ سنتے اچھا ہم ان سے پوچھیں گے کوئی بھی مشرق یا کدھر رکھتا ہو مردوں کے سننے کے ساتھ مدد کا ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ مردے زیادہ سنتے یا زندے زیادہ سنتے تو کیا جواب ہوگا کوئی بھی صاحب عقل یہ نہیں بول سکتا ہے کہ مردے زیادہ سنتے اور زندے کم سنتے کوئی بھی عقل والا آدمی بولے گا کہ نہیں زندہ سنتے ہیں زیادہ مردے تو ہو سکتے سنتا ہوں لیکن زندوں جیسا تو سن نہیں سن سکتے تو وہاں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم سے زیادہ سنتے حالانکہ وہ مشرقین ہیں جن کے لاشوں سے اللہ کے نبی خطاب کر رہے اور جن سے خطاب اللہ کے نبی زندوں سے کرتے وہ عمر فاروق اور صحابہ ہے اور اللہ کے نبی صحابہ کے بارے میں فرماتے کہ تم سے زیادہ سنتے معلوم ہوا کہ یہ معجزہ ہے اور یہ سماعی خاص ہے باقی روح کا اور وجود کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے روح جاتا ہے جن میں اور جسم جاتا ہے قبر کی مٹی میں یا سمندر کی گہرائی میں یا زمین کے جس کونے میں وہ گرتا ہے گلا سڑا کر دونوں کا عذاب اور رحب کا تعلق تو ہو سکتا ہے اللہ روح کو الگ سزا دے جسم کو الگ دے اس پر اللہ قادر ہے لیکن یہ کہ روح اور جسم مل کر کے پھر بھی زندہ ہے اور سنتے ہیں یہ بات درست نہیں پھر اس میں اہم مسئلہ یہ ہے یہ معاملہ ہے برزخ کا دنیا والوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے معاملہ برزخ کا ہے برزخ میں سنتے ہیں برزخ سے وہ دنیا والوں کو نہ جواب دے سکتے ہیں نہ ان کا کوئی مدد کر سکتے ہیں نہ ان کے, س... ان کے سننے سے ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا او مستاب اگر سن لے تو تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے تو کیا ایسا سننا کوئی فائدہ مند ہے ایسا سننے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا یہ بندہ سنے لیکن کوئی فائدہ سننے کا نہ ہو سننا نہ سننا تو برابر ہوا تو ایسے سننے کے ثابت کرنے کا کیا فائدہ ہوگا تو قرآن کی یہ آیا سری ہے آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو نہ ان کو جو بیری ہوتے ہیں پیٹ پیر کر پلٹ جائیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے وہ کہتے ہیں نا شیخ عبداللہ اللہ پوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ عبداللہ صاحب سوال یہ ہے کہ یہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے اللہ کے بندے کوئی علم کی باتیں کرو اتنے سیدھی سادی بات ہے یہ بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی آپ کے پڑوس میں آپ کی کالونی میں جب میت ہو جائے آپ چلے جاؤ اس میت کے قریب کڑے ہو جاؤ اس کے نام لو یا عبد الرحمن, یا عمر یا فلاں اگر وہ سنتے ہیں تو بول دے گا ہاں جی نہیں سنتے تو کچھ بھی نہیں بولے گا یہ تو ایسی سیدھی سادی بات ہے اس مردے کو پکارو یا فلاں یا فلاں قریب چاہ اگر وہ سنے گا تو دنیا میں جو لوگ سنتے ہیں تو وہ کہتے نہیں ہاں یا نا. اگر اس نے جواب دے دیے تو سمجھو سنتے جواب نہیں دیے تو سمجھو کہ نہیں سنتے لوگوں نے اس مسئلے کو بے اختلافی بلایا کہ مردے سنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر لوگوں نے عقائد استوار کیے مردے سنتے ہیں سن کر پھر وہ مدد کرتے ہیں پھر وہ اللہ کے پاس لے جاتے ہیں ان کے روحے آتی ہیں دنیا میں پھرتی ہے یہ ہے وہ ہے یہ سب شرکیات ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا سازش ہے اللہ تعالیٰ جو حیات ہے الح القیوم ہے اس سے لوگوں کو پھیر کر مردوں کے قبروں کی طرف ان کو متوجہ کرنا یہ قبر پرستوں کا ایک بہت بڑا ضرب ہے اور ایک کوشش ہے اور یہ امت مسلمہ کے اندر بدترین لوگ ہیں جو شرک کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس کی نفی کی کہ مردے نہیں سنتے جس طرح بہرا نہیں سنتا ان مسلمون یہاں پر اللہ رب العالمین نے مشرقین کے تشبیح دی ہے کن کے ساتھ مردوں کے ساتھ وَمَانْتَ بِحَدِ دِلْ الْعُمْيَنْ دُلَالَتِهِمْ آپ رہے نمائی نہیں کر سکتے ہدایت نہیں دے سکتے اندو کو ان کے گمرائی میں ان کے گمرائی سے ان کو نکالنے کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اِن تُسْمِ اللَّا مَجُوْمِنُ بِعَيَا تَنَافَهُمْ مُسْلِمُونَ آپ تو ان کو سنا سکتے جنہوں نے ایمان لایا جنہوں نے ایمان نہیں لے آپ نہیں سنا سکتے مانا دونوں کا مشابہت دے دیا کہ سننا فائدہ مند اس وقت ہے جب اس کا فائدہ ہو یہ مشرقین آپ کے باتیں سنتے ہیں ایک کان سے سن لی دوسرے سے نکال دی تو ان کا سننا نہ سننا کوئی فائدہ نہیں دے یہاں جن لوگوں نے تراج کیا ہے نا اسراس اس کو سمجھ کر اس کو جواب سمجھو کہتے ہیں یہاں تو تسبیح اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے ساتھ دی ہے نا مردوں کی مردوں کے تسبیح زندوں کے مشرقین کی تشبیح مردوں کے ساتھ دی ہے نا تو کہتے ہیں جو مشرق زندہ ہوتا ہے وہ سنتا کہ نہیں سنتا سنتے تو کہتے اس سے ثابت ہو کہ مردے بھی سنتے نا تسبی یہاں مشرقین کی دی جا رہی ہے نا کہ مشرقین ایسے ہیں ان کو آپ ایسے نہیں سنا سکتے ہیں جس طرح مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں تو وہ لوگ جو قبر پرست ہے وہ کہتے ہیں مشرق تو سنتے ہیں تو یہ تسبیح کیسے صحیح ہو گئی ہم کہتے ہیں یہ تصویر ایسے صحیح ہوئی کہ اس کے سننے نہ سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اگر مردے سن ملے تو فائدہ بتاؤ نہیں ہے جب نہیں ہے تو دونوں کا بات ہے کہ ہو گئی نا مردے سن بے لے بولو اس میں قرآن نے جواب دے دیا کہ اگر سن بے لے تو تم کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تو سننا کون سا فائدہ مند ہوا ہے یہ بے فائدے ہے اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ, تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا من ان کمزوری سے تم من بعد ضوفین خوا پھر کر دی اس اللہ تعالیٰ نے کمزوری کی جگہ کو پھر تم کو قوت دے دی تم مج بعد قوت قوتہ پھر اس نے کر دی بات قوت کی کمزوری و شیبہ ظفن و بڑاپے بڑھاپا بڑھاپے میں لے گئے کمزور کیسے کمزور و شیبہ بڑھاپا پیدا کر دیا یخل کماشا وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ علیم القدیر وہ خوب جاننے والا خوب قدرت والا ہے فرمائیے اپنی زندگی پر نظر ڈالو پہلے اللہ نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا پانی کے کی قطرے سے پھر تم میں قوت اور طاقت پیدا کر دی جوانی کو پہنچ گئے پھر بڑاپے کے طرف لے آئے بالکل و مشیبہ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اس لیے کہ وہ خوب جاننے والا ہے اور ہر چیز پر اس کی قدرت ہے قدیر ویوم تقوم مسا تو جس دن قائم ہوگی قیامت یقم المجرم تقسیم ہو جائیں گے نئی قسمے کائیں گے مجرم مالب سو گئے رسہ۔ نہیں رہے وہ سوائے ایک گھڑی کے کزال کا اسی طرح تھے یہ لوگ یو دنیا میں پھرے جاتے تھے حق سے دنیا میں یہ پھرتے تھے اب یہ قسمے کر کہتے ہیں کہ غیر ساتن نہیں رہے وہ مگر ایک گڑی ایک گڑی یا رہیں